بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحان ہوتا ہو سل رسول الحق لی کل وی حل مشرکون صدق اللہ العظیم درو شریف پڑھیے اللہ وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو حضرت انبیاء علیہ السلاط والسلام کی محنت ان کی دعوت اور ان کی بیست کے اثرات اور نتائج یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایسا جاندار اور زوردار ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس ماحول میں جن لوگوں نے اپنے باطن کے نور کو مکمل طور پر نہ بجھا دیا یا جن لوگوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے دلوں پر پکی مہرے نہ لگوا دی ہوں تو وہ انبیاء علیہ اسلاط والسلام کے پیرا اٹھاتے ہوئے اپنی اس استعداد اور اللہ ج شاہ نے ان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی طاقتور قوی اور اس دین کو زندہ کرنے والی شخصیات بن جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور اس دین کی دعوت اپنے پورے جوش عمل کے ساتھ اپنی سیرت اور اپنے اسوے پر جو اللہ جل شانہ کی جانب سے ہدایات اور مطالبات تھے اس پر پورا اترتے ہوئے جو محنت کا آغاز فرمایا تو سیدنا او بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں وہ جوہر زندہ تھا اور ان کی طبیعت میں اور ان کے باطن میں وہ نور موجود تھا کہ سلگائے ہوئے اس چراغ سے اپنی روشنی حاصل کریں اور صدیق اکبر بن جائیں اور اسی ماحول میں ابو جہل اور ابو لہب اپنی ان فطری صلاحیتوں کو ضائع کر چکے تھے اور حق کی ایسی مخالفت اور ایسا اناد اور ایسی دشمنی اور ایسی ناسمجھی اور بیوقوفی کا معاملہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نور سے جس نے پورے عالم کو منور کر دیا آپ کے بالکل قریب رہتے ہوئے مستفید نہ ہو سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کو یہ موقع دیتے ہیں پوری انسانیت کے سامنے وہ فضا پیدا کرتے ہیں وہ ماحول پیدا کرتے ہیں جس سے جس نے بھی اپنی سلامتِ تباہ کو ختم نہ کیا ہو وہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدس جماعت تیار کی وہ پوری کی پوری خا وہ مکہ مکرمہ کے سخت ترین حالات میں تیار ہوئی تھی جاں غسل حالات میں یا وہ مدینہ منورہ کے حالات میں تیار ہوئی حالات مدینہ منورہ کے بھی کم سخت نہیں تھے مدینہ منورہ پہنچتے ہی غزوات کا سلسلہ شروع ہوا یہ کم ہجری سے شروع ہو گیا دو ہجری کے اندر بدر تین ہجری کے اندر احد پانچ میں خندق پے در پے ان حضرات نے سرفروشی اور جانثاری کی تاریخ قائم کی لیکن وہ ماحول اتنا طاقتور تھا اتنا قوی تھا کہ کچھ لوگوں کو وقت بہت کم ملا مگر ان کی ترقی اور استعداد دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا مدینہ منورہ کے حضرات انصار کو لے لیجئے انصار میں سے حضرت سیدنا سعد ابن معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اور ان کی شہادت پر فرمایا کہ اللہ کا عرش کسی کی موت پر نہیں ہلتا سعد کی موت نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے ہجرت سے چند ماہ قبل مسلمان ہوئے اور خندق میں لگے ہوئے زخم پر غزوہ بنو قریضہ کے فورن بعد شہید ہوئے ہیں بعض سیرت نگار کہتے ہیں خندق پانچ ہجری میں ہوئی ہے اور بعض کہتے ہیں چار ہجری میں ہوئی ہے یہ کل مدت کتنی ہے یکم ہجری سے چند ماہ پہلے مسلمان ہوئے ہیں مصحب ابن عمیر العبدری کی دعوت کے اوپر اور ایسا وہ جوہر جو جس کا میں نے عرض کیا وہ اندر جو چیز تھی وہ اتنی زندہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بحر عمیر جو مکہ کے شہزادے تھے اور مکہ مکرمہ میں بڑے سخت حالات سے گزرے تھے اپنے خاندان کی بڑی سخت مخالفتیں اور مظالم سہے تھے ان کو انصار کے ساتھ بھیجا تھا اسعد ابن زرارہ ان کے میزبان تھے مدینہ منورہ میں سعد ابن معاذ انصار کا جو مشہور قبیلہ اوس اس کے بڑوں میں سے تھے اور جب اسعد ابن زلارہ سعد ابن حضرت مساد ابن عمیر کو لے کر ان کے محلے میں اسلام کی دعوت کے لیے گئے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی تو حضرت سعد نے دیکھ لیا اور یہ اسادبن زلارہ ان کے خالہ بھائی تھے ان کے ساتھ اسید ابن خزیر بیٹھے تھے ان سے کہنے لگے کہ یہ میرا خلازاد بھائی مکے سے کسی مسافر کو لے آیا اور اب یہاں اس قبیلے کے بوڑھوں کو اور جوانوں کو کر اس کو منع کرو اسید گئے سمجھانے کے لیے اسد ابن زرارہ جو انصاری تھے ان کو اور ان کے ساتھ جو مصعب ابن عمیر تھے اللہ تعالیٰ کی شان کے گئے سمجھانے کے لیے تھے اور بات خود سمجھ گئے اور اسلام لے آئے پھر کہنے لگے کہ میں سعد کو بھیجتا ہوں وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے ان کے انتظار میں اگر انہوں نے بات سمجھ لی تو سمجھے سارے اوس نے سمجھ لی ان کو جا کر بھیجا تو وہ آئے اور تھوڑے بگڑے اسد ابن زلارہ پر کہ تم یہ کس کو لائے ہو اپنے ساتھ تو حضرت مسب ابن عمر نے کہا کہ ہم آپ سے ایک بات کریں گے اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیجئے پسند نہ آئے تو ہم چلے جائیں گے کہنے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے انصاف کی بات کی ہے تم نے کہو تم کیا کہتے ہو حضم صحب ابن عمیر اور ان چند آئے تو اور حضمص ابن عمیر کی جو پڑھنے میں اور ان کی اس محنت اور ان کی اس مشقت کا جو نور ان کے کلان میں اترا ہوا تھا اور ان کے ساتھ اسد ابن زرارا کی جو محنت ساتھ لگی ہوئی تھی چند آئے تھے سنتے ابن معاذ کہتے ہیں کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے اور دین میں داخل ہوئے انہوں نے نماز بھی پڑھوائی غسل بھی کروایا اور واپس جا کر اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے کہا کہ میری بابت تمہاری کیا رائے ہے سارے قبیلے نے کہا کہ ہم میں سے سب سے سمجھدار سب سے سخی سب سے صفات ان کی بیان تو کہا کہ اب تو پھر جب تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو تو میں اب تم سب کو دین حق کی دعوت دیتا ہوں اور اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں اور تمہارے بچوں سے کلام کرنا میں اپنے اوپر حرام کر دوں گا سیرت نکاروں نے لکھا ہے کہ سوائے ایک شخص کے تمام لوگ مسلمانوں کے طریقے سے مسلمان ہوئے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو صحابہ اپس میں پہیلیاں بوجھا کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے نہ نماز پڑھی نہ اسے روزہ رکھا نہ اس نے کوئی اور عبادت کی اور وہ پکا جنتی ہے یہ اسی شخص کا نام لیتے تھے جو عہد کے دن مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اس وقت میں جنگ کا وقت تھا کیا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور جہاد میں اس جہاد میں کود پڑوں تو کیا میرے لیے جنت ہے حضور نے کہا تیرے لئے جنت ہے اسی وقت اسلام لائے اور سیدھے اس میں گھسے مارکے میں اور شہید ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت لے کر دنیا سے رخصت ہوئے اب ساد ابن معاذ کی بات کر رہا تھا کہ یہ اسلام لائے ہجرت سے تھوڑا پہلے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا مدینہ منورہ اور وہ ماحول اور فضا جو آپ نے مکہ مکرمہ میں پیدا کی تھی تیرہ سال کی محنت سے وہ فضا اور ماحول آپ کے ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گیا آپ کی محنت کا خلاصہ وہ تمام سال ہیں اس کے بعد حضرت سعد کے ان تین چار سالوں کے اندر بدر میں داد شجاعت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محافظین کے سربراہ رہے بدر کے اندر اور یہ جو عریش پر آپ کا خیمہ لگا یہ کے مشورے سے لگا اور خود تلوار لے کر آپ کے خیمے کے باہر کھڑے بھی رہے اور احد میں شریک ہوئے خندق میں جو سب سے سخت مار کا تھا مسلمانوں کے لیے لحاظ سے تعداد کے اعتبار سے اس میں ان کی گردن پہ تیر لگا عجیب دعا فرمائی کہ اللہ اگر قریش کے ساتھ مشرقین کے ساتھ کوئی جنگ اور باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ اور یا اللہ اگر کوئی اور ان کا کوئی حملہ باقی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب خندق کے موقع فرمایا تھا کہ اس کے بعد ہماری باری انہوں نے جتنے کرنے تھے کر لی تو کہا کہ کوئی اور باقی نہیں ہے ان کا کوئی حملہ باقی نہیں ہے بنو قریضہ جنہوں نے غزب خندق میں غداری کی تھی گیا کہ کہا کہ یا اللہ مجھے بنو قریضہ کا عبرتناک انجام دکھا کر شادت عطا فرما تو عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے زخمی ہوئے اور اتنا کتنا رشک بندہ کرے تو کم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر سے بلوا کر محبت کا یہ عالم تھا ان کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا کر ان کا بستر لگایا کہ دن میں بار بار معاذ کو ساتھ کو دیکھا کرتے تھے جا کر تو گھر بار بار جانا مشکل ہوتا ہے گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں تو مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگایا ان کا بستر وہاں لگایا ان کا علاج معالجہ مسجد نبوی میں ہو رہا تھا خندق سے واپسی پر صبح واپس پہنچے محاصرے کے بعد مشرقین کو اللہ نے بھگا دی ہوا بھیج کر اور جبرائیل امین آ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنے نے اتار دیے فرشتوں نے تو نہیں اتارے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بنو قریضہ کو ان کے ان کی غداری کی سزا دی جائے اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے بنو قریضہ پہنچوتر بنو قریضہ کو عبرتناک شکست ہوئی اور باندھے گئے سارے مرد ان کے تو جب وہ قلعہ بند رہے بیس بائیس دن کا محاصرہ ہوا محاصرے کے بعد شکست ہوئی بنو قریضا یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جلاوطن کر دیا جائے کیونکہ اس سے پہلے بنو نذیر کو جلاوطن کیا گیا تھا خزرج کی سفارش پر لیکن بنو نظیر نے کوئی جنگ نہیں کی تھی کسی جنگ میں وہ شکست نکائی تھی تو وہ خزرج ان کے حلیف تھے انہوں نے کہا ان کو خیبر بھیج دے حضور نے خیبر بھیج دیا اب جب یہ بنو قریضہ پکڑے گئے تو یہ اوس کے حلیف تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اوس ہماری سفارش کریں ہمیں بھی جلاوطن دیں چلے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ ایسے شخص سے نہ کراؤں جس کو جس پہ تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو ان کا کس سے کہا اگر ساتھ ابن معاذ اوس کے جو بڑے ہیں اگر وہ تمہارا فیصلہ کرے تمہاری بابت جو طے کر دے حضور نے فرمایا کہ ساتھ کو لے کر آؤں بسی نبی سے بندہ بھیجا ساتھ شیف لائے سواری پر تھے حضور بنو قریضہ کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور یہودی سارے بندھے تھے جب حضر سات کی سواری سامنے آئی تو حضور کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ قوم اولی سعید اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جا شیخ حدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مدنی کی آمد پر ہم کھڑے ہوتے تھے تو حضرت ناراض ہوتے تھے جیسے ہمارے حضرت ہمیں ناراض ہوتے تھے کھڑے متوقع ہمارے آنے پر تو کہتے ہیں میں نے ایک دم حضرت سے کہا حضرت یہ آنے پر کھڑا ہونا حدیث سے ثابت ہے تو حضرت کا کون سی حدیث سے ثابت ہے میں نے کہا یہ حضرت نواز کی آمد کے اوپر حضور نے کہا تھا قوم اولی تو حضرمدنی نے مجھے کہا اپنے مطلب کی حدیثیں بہت یاد ہوتی تو اس کے بعد کہا کہ تو کہا کہ تو ہم اس سے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے آنے کے اوپر تو حضور نے کہا کھڑے ہو ہر سا... ساتھ کھڑے ہوئے حضور نے کہا کہ سعد یہ سارا ان کو معاملہ پتا تھا کہ فیصلہ کا. کہا یار رسول میں نے مشورہ دینا ہے یا فیصلہ کرنا یعنی آپ اس سے مشورہ طلب فرما رہے ہیں فیصلہ اس کے بعد آپ فرمائیں گے یا آپ م... تو سعد نے کہا کہ رسول اللہ پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام مردوں کو ذبح کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیسی رداری کی اور ایسے وقت کے اوپر کی حضور اکرم صلی اللہ کے ساتھ خدائی پر اللہ نے وہ جاری کیا جو اللہ چاہتا تھا تیری زبان پر اللہ پاک نے وہ حق جاری کیا اور اس کے بعد اب دونوں باتیں پوری ہو گئی تھی کہ اب مشرقین نے کوئی حملہ اور نہیں کرنا تھا کیونکہ اس کے بعد فتح مکہ ہوا ہے مسلمانوں نے حملہ کیا اور بنو قریضا کو ایسے عبرتناک انجام سے اللہ نے دوچار کیا کہ کبھی چشم فلک نے ایسا انجام نہیں دیکھا تھا ساتھ کی دو دعاؤں کے دونوں جز پورے ہوئے وہ جو زخم ابھی تک تھوڑا سا بھر ہوا تھا گردن کا وہ اچانک کھلا اور شہید ہو گئے اسی زخم سے جو ان کو خندق کے اندر لگا تھا جو انہوں نے اللہ سے مانگا تھا یہ جو لوگ یہ چار پانچ سال کی محنت سے تیار ہونے والے یہ لوگ ان کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا عرش ہل گئے کی شہادت کے اوپر یقین ہجری سے لے کے پانچ ہجری تک کا زمانہ ہے کل کتنے قیمتی ترین انسان یہ اس فضا اور اس ماحول کی برکت ہوتی ہے جو ہم علی مسلاۃ السلام برپا کرتے جس کو وہ لاتے ہیں وہ ایسی قیمتی فضا ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص کے ساتھ آنے والا اپنے جان مال کو لگانے والا اپنے آپ کو پیش کرنے والا اور نبی نبی کی ثوابدیب پر چلنے والا اور جان ساری کی تاریخ رقم کرنے والے کو اللہ جل شانو اتنی جلد اتنے اونچے درجات تک پہنچا کر اس دنیا سے رخصت فرماتے اتنی عزت اور آبرو اور شان کے ساتھ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ خوش کیا بدر پر جب صورتحال بدل گئی اور ابو سفیان کی بجائے اب ابو جہل کے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی بجائے ابو جہل کے لشکر کا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اچانک صورتحال پر صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے ہم تو جا رہے تھے تجارتی قافلے کے پیچھے جس میں کسی بڑی جنگ کا امکان ہی نہیں ہوتا چند ایک محافظ ہوتے ہیں تجارتی قافلے اور لشکر کے ساتھ ابو جہل نکل آیا مکہ سے تو جب ارو نے کہا کہ مجھے اشیر ہوئی مجھے مشورہ دو تو سب سے پہلے ایسے موقع پر دیکھیں یہ جو کھڑے ہونے کی ترتیب ہوتی ہے بھی عجیب ہوتی ہے حضور نے جب کہا مجھے مشورہ دو تو پہلی گفتگو جا نثاری کی سیدنا اور بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہا رسول اللہ جو آپ کے دل پر آئے آپ کے ساتھ بے شک اب نکلے نہیں تھے اس ارادے سے اس خیال سے اس کا پتہ نہیں تھا اب صورتحال بدل گئی بد جس طرح پچھلی صورتحال میں آپ کے ساتھ تھے بدلی صورتحال میں بھی آپ کے ساتھ عمر فاروق کھڑے ہوئے اس کے بعد اور مقداد ابنسوت کھڑے ہوئے حضور سن رہے ہیں صاحب کی باتیں لیکن پھر کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو سعد سمجھدار اور ہوشیار ذہین آدمی تھے کہنے کے رسول اللہ آپ کا روئے سخن انصار کی طرف ہے آپ انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ بیعت اقبہ میں انصار نے یہ نہیں لکھا کہا تھا کہ ہم اقدامی جہاد بھی کرنے کے پابند پابندوں اس کے الفاظ نہیں آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہو اب تو یہ اقدام کی صورت تھی تو سعد نے کہا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں انصار سے اس موقع پر سعد اپنے معاذ نے جو تقریر فرمائی محدسی نے لکھا کہ خوشی اور مسرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تم اتنے خوش ہوئے جو حضرت سعاد نے کہا, کہا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ کیسے لڑیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کیسے جائیں گے اور آپ ہمیں جو حکم دیں گے اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا کہیں گے یا رسول اللہ ہم سمندر میں کودیں گے اور یا رسول اللہ ہم وہ قوم نہیں جو جہاد سے مون چرا کسی سے ہٹنے والی قوم ہے یارسول ہم آپ کو ایسا لڑ کے دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے تو حضور کا چہرہ ایسا کھل اٹھا ان کی اس وفادار جانسارانہ، مخلصانہ باتوں پر یہ اس کے اس جانساری کے اور اس اخلاص کے سمرات اللہ شاہ نے ان حضرات کو اپنی زندگیوں کے اندر دکھائے آج بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ایک ایسا ماحول اور ایک ایسی فضا ہے جہاں مردم سازی کی ایک فضا ہو جس میں ہر شخص اپنی استعداد اپنی صلاحیت اپنے اندر موجود جوہر وہ چراغ جس کو اس نے بجھایا نہیں اس کو بجھنے نہیں دیا اس نے اس کی لو کو وہ بڑھا سکے اور اونچی ترین دینی ترقی کر سکے اور وہ لوگ تیار ہو سکے جن کے ذریعے سے اللہ جل شاہر اور پورے عالم میں دین کو زندہ فرما دے جو میں اور آپ جہاں پر جمع ہیں اور جس مقصد کے لیے جمع ہے یہ اسی کوشش کی ایک کڑی ہے اس ساری فضا میں آپ کو بہت ساری چیزیں نامانوس نظر آتی ہیں ہمارے دینی حلقوں میں بھی ان کا رواج نہیں رہا کل میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ شاید ہی کہیں کوئی ایسا اجتماع ہوتا ہو جہاں پر مغرب کے بعد کوئی بیان نہیں ہوتا بیانات مغرب کے بعد ہوتے ہیں مدد الغفار صاحب نام پر کہتے اور اصل بیانات ہمارے جلسوں میں عشاء کے بعد ہوتے ہیں اور جتنا دیر سے ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اہم بیان ہوتا ہے مرکزی مقررین رات بارہ بجے کے بعد بیانات کوئی چیزیں آپ کو ایسی نہیں سی لگتی ہوں کہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی صرف جمع ہو کر ہمارا کچھ سن لینا کچھ سنا لینا اور کچھ دینی باتوں کو سمجھ لینا صرف اس پر اتفاق نہیں ہے اللہ جہ رخ مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو عطا فرمائے کہ یہاں سے جس دینی کام کو کیا جا رہا ہے جس کام کا کی, کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے ہم سے چاہتا کیا ہے اور ایک حقیقی معنوں میں ایک صحیح مسلمان جس جیسا مسلمان اللہ جل شانحوں کو چاہیے اور جیسا مسلمان اس دنیا کے نقشے پر واقع اللہ جل شانحوں کا نمائندہ ہو واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہو اور وہ اپنے وزن کی بنیاد پر اس کی قیمت ہو صرف عادت کی بنیاد پر اگر بڑا وزن رکھتا ہو کہ اللہ شان ہو پھر جب اس کی نصرت اور اس کی مدد کے لیے اپنے تکرینی قاعدے اور ضابطے بھی توڑ دے جیسے اللہ انبیاء اور حضرات صحابہ کے ساتھ کرتے رہے تکمینیات کے پورے نظام کو ایک طرف رکھ کر ان کی نصرت کی گئی اور ان کی مدد کی گئی اور اللہ جل ہو نے ان کو کبھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کیا اور حتمی میدان ان کے ہاتھ میں رہا تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد تمام مشکلات سے گزرنے کے بعد لیکن اللہ جلّ شاہوں نے ان کے ذریعے سے جو مقصود اصلی تھا ان کا ان کی زندگیوں کا جو مقصد تھا کہ اللہ جلّ شاہ کے دین کا بول بالا ہو وہ مقصد اللہ پاک نے پورا فرمایا اس کے لیے کیا محنت کیسے کی جائے گی اس کے لوگ کیسے تیار کیے جائیں گے اس کی ایک مرتب اور منظم ترتیب ہے اور جو چلی چلتی چلی آ رہی ہے ہر دور کی اصلاحی اور تجدیدی کاوشوں میں اس کو اسی ترتیب کے ساتھ اس کی اہمیت ہوتی ہے اور اس پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ جل شاہوں کی عظمت اللہ جل شاہوں کے اوپر اعتماد اللہ جل شاہوں کے ساتھ ان کا تعلق اس کو بنانے کے اوپر محنت کی یہ وہ پہلی خشت اول تھی یہ وہ پہلی اینٹ تھی جو صحابہ کی تربیت کی تعمیر میں رکھی جا رہی تھی اور اس کے نتیجے میں اللہ جل شاہوں نے ان کا یہ اللہ جل کی ذات علی کا استحظار کاموں کو خالص اللہ جل شاہوں کے لیے کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نے بڑی سے بڑی قربانی خواہ وہ جانی ہو یا مالی اس کا ایک ایسا مزاج ان کو عطا فرما دیا کہ آج صرف مسلمان ہی نہیں مورخین اور غیر مسلم مورخین بھی حیران ہوتے ہیں کہ کیسی جماعت تیار ہوئی زمانے میں ان کی قربانیاں اور ان کی جاں فروشی ان کی اپنے سر دھڑ کی بازی لگانا اور ہر چیز کو اللہ نشانوں کے لیے قربان کرنا یہ اعتقاد کی اور عقیدے کی چیز تھی عقیدے میں اس کو پختہ کیا گیا ہم لوگ کہیں کہ بس لا شریک له ولا نذیر لہو ولا ند لہو ولا مثل لہو ولا مثال الح ہمارے آباس کو اسی پر اکتفا کر کے سمجھتے ہیں لوگ درست درستوں اور اللہ جل شانو کے ساتھ ایک ایسا زندہ تعلق کہ ہر مشکل گھڑی میں انسان کی پہلی نگاہ اللہ کی طرف اٹھے اللہ کی قدرت کی جانب اٹھے اور اللہ جل شانو اس کو مخلوق سے ایسا بے نیاز کر دے کہ اس کا وجود اور عدم اس برابر ہو جائے یہ زیادہ صحابہ کی تربیت کی پہلی چیز تھی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے شریعت میں عبادات ہیں شریعت میں معاملات ہیں شریعت میں اخلاق ہیں شریعت میں معاشرت ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس شریعت کا حصہ ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک نقشہ اور اس کا خاکہ ہے اس کے خد و خان ہے اس میں سے ہر چیز پر اپنی اپنی جگہ کے اوپر محنت دیکھیں ان کے حج دیکھیں ان کی زکاتیں اور ان کا انفاق کی اللہ دیکھیں ان کے معاملات کی صفائی دیکھیں ان کا پھر اس کے بعد اخلاق میں آئیے ان, ان کی سچائی دیکھیں ان کی امانت اور دیانت دیکھیں ان کے حوصلے اور ان کی ثقافتیں دیکھیں ان کا صبر دیکھیں اور پھر ان کا الج الشانوں کی نعمتوں کے اوپر شکر دیکھیں یہ ساری کی ساری وہ چیزیں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتائج دیتا. دنیا نے دیکھا اور اپنے اور پرایوں نے دیکھا اور سب نے اس کا یہ اثر مانا حضرات صحابہ جہاں پر بھی گئے وہ اپنی ان خصوصیات کو لے کر گئے متمدن دنیا اس پر حیران تھی وہ تو ان کے ہاتھوں تولنے کے معیارات اور تھے متمدن دنیا اس زمانے کی جو سمجھی جاتی تھی ایسا و تصرا کے محلات اور ان کے اب آباد شہر وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز اپنے ساتھ ان کو نہیں پتا تھا وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ خچروں پر کپڑوں کے ساتھ اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اور خاک آلود جسموں کے ساتھ یہ جو صحرا نشی آ رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ اس ان حکومتوں کو گرائیں گے جس سے یہ اس نظام کو تہوبانہ کر دیں گے جس سے یہ دنیا کو ایک نیا نظام حیات دیں گے انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کے اندر ہے یہ اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں وہ سارے کمالات جس سے یہ تاریخ انسانی کے بڑے واقعات رونما ہوں گے اور رہتی دنیا تک تاریخ حیرت میں رہے گی کہ وہ محنت ان کے باطن پر ہوئی ہے وہ ان کے اندر پر ہوئی ہے اب اس کے سمرات باہر ایک اور طریقے کے ساتھ آئیں گے اس لیے ان کو ہمیشہ تعجب ہوا ان حضرات کی آمد پر اور بڑے تنزیہ انداز میں ان صحرانشینوں کو وہ دیکھتے رہے جب ان کے قاصد آتے تھے درباروں کے میں اور وہ پوچھتے تھے ان سے کہ تم لوگ کیا لے کر آئے ہو تو جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وہ سطحوں کا تصور دینے کے لیے آئے ہیں تو یہ بات اس دنیا کو سمجھ نہیں آتی تھی ان کے فہم سے بالاتر تر چیز تھی. وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ان پر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں یہ ان کی تربیت سے گزرے ہوئے لوگ ہیں اور اس دعوت اور اس گفت و شنید کے بعد پھر جب مارکہ برپا ہوتا تھا تو وہ ان کے لیے حیران کن ہوتا تھا ان کے اسباب دیکھیں اور ان کے اسباب دیکھیں ان کے پاس سامان دیکھیں اور ان کے پاس سامان دیکھیں لیکن کیا کیا مناظر دنیا نے دیکھے تو عرض کرنے کا مقصد دین کی یہ حقیقت ہے اللہ جل شاہ کی نصرت اس, اس حقیقت دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وعدے اس حقیقت دین کے ساتھ اللہ جل شاہ کی پوری پشت پناہی اسی دین کی حقیقت کے ساتھ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کی ایک ظاہری صورت پر قناعت کر کے بیٹھے ہیں اس لیے ہماری ترجیحات میں اپنے اوپر محنت یا کسی ایسے دینی ماحول سے فائدہ اٹھانا جو دینی ماحول انسان کے باطن کو بدلنے کے لیے اور اس انسان کو ایک نیا انسان بنانے کے لیے اور اس سے اس کی شخصیت کی تعمیر کرنے کے لیے اور اس کو ایک اللہ جل چلشانوں سے ڈرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کی مبارک طرز زندگی پر اپنی جان میں چھاور کرنے والا بنائے اس نظام تربیت میں ہمیں کیسے جڑنا چاہیے اور ہمیں اس سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ ہماری اولین ترجیح نہیں بن پاتی اور اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک ہمیں حقیقت دین کا تصور حاصل نہیں ہو دین کی حقیقت جب ہم سمجھ جائیں گے تو اس کا پہلا اثر یہ نکلے گا کہ یہ نمود و نمائش کی چیزوں سے اور رسوم و رواج سے اور ان ظاہر داریوں سے ہمارا ہمارا ذوق ہی اٹھ جائے گا اس کا دین کے نام پر بھی معاشی چیزوں کے ذریعے اگر ہم نے دین زندہ رکھا ہوا ہو اگر ہم نے اس کے ذریعے سے اپنے اپنے دین, اپنے اندر کی باطن کی تسکین کر رہے ہوں کہ ہم بس دین پر پورا چل رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آئے گی جو چیز ہماری ذاتی زندگی بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے وہ دنیا کیسے بدلے گی جو چیز ہمارے اپنے اوپر کارگر نہیں ہے ہماری زبان کے بول خود ہمارے قلب کے اوپر اثر نہ کر رہے ہوں تو وہ دنیا کی قروب کو کیسے متاثر کریں گے وہ دنیا کو کیا پیغام دیں گے تو یہ بات جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گی اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور ہم سب کو بھی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہے ہمیں اپنے اس زندگی کے باقی ماندہ اوقات کو صرف کیسے کرنا ہے اس کو لگانا کس چیز کے اوپر کیونکہ وقت قیمتی اور تھوڑا ہے اور ترجیح ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جس چیز کو ترجیح دیتا ہے اصل زندگی اس کی اسی اسیوں میں اور سائیڈوں پر اور ہاشیوں میں گزرتی ہے اصل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مرکزی محور کس چیز کو بناتا ہے تو اللہ جل شاہ کا شکر ہے اللہ جل شاہوں نے یہاں میں ایک ماحول عطا فرمایا ہے اور اس یہ ماحول بڑا قیمتی ہے اللہ تعالی یہاں سے اس کے جو اثرات جہاں جہاں پہنچے ہیں وہاں اللہ پاک نے آج کتنا دین کا ایک رنگ لگایا ہے اور کیسی اس کی بھاریں دیکھنے میں آریلہ کا فضل ہے پوری دنیا میں بات جا رہی ہے پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں دارالیمان کے نام سے مراکز بن رہے ہیں ساتھی جو یہاں سے تربیت لے کر گئے ہیں وہ پوری جافشانی کے ساتھ اسی تصور پر جس پر انشاءاللہ اس اجتماع کی باقی نشستوں میں گفتگو ہوتی رہے گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے پورے پور اجزاء کیا ہیں ضائع ترقیدی کیا ہے اور اس کو سیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سب لوگ اس کے اوپر آ جائیں اس کی صورت کیا ہے اس کو جس نے بھی یہاں آ کر سیکھا وقت دے کر اور اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے تھے اللہ جہ شاہ نے ان کی برکت سے ان کے اس اخلاص کی برکت سے اور اس مجاہدے کی برکت سے جہاں پر یہ کر رہے تھے اور اس ماحول کی برکت سے جو اللہ جل شاہ نے یہاں پر زندہ کیا یہ آپ تب دیکھیں ماحول آپ سب لوگوں کا نام ہے یہاں اتنے اللہ والے اور زاکرین موجود ہیں ان کی موجودگی کا نام ماحول ہے آپ سارے لوگوں کا خالص اللہ تعالی کے لیے آنا اتنا سفر کرنا رہا کہاں کہاں سے ساتھی آئے ہوئے ملک کے ایک گوشے اور دوسرے گوشے سے اور کوئی اور چیز ان کے پیش نظر نہیں ہے یہاں پر تو کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں کہ جو نیتوں کو خراب کر سکے کوئی اور مقصد اکٹھا نہیں کیا جا سکتا نہ یہ کوئی تجارتی شہر ہے کہ آپ تجارت کے لیے آئے تھے تو آپ نے سوچا چلو اجتماع میں بھی شریک ہو جائیں گے نہ یہ کوئی ایسا سیاحت کا مقام ہے کہ آپ آئے سیاحت کے لیے تھے پھر آپ نے کہا چلے اجتماع میں بیٹھ جائیں گے یا تو جتنے لوگ آتے ہیں خان اپنی اصلاح کی نیت سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے رونا دھونا سیکھنے کے لیے اپنی عبادات درست کرنے کے لیے اور اللہ والوں کی صحبت میں سارے اس خیال اس خیال سے آنا اتنا مبارک ہے یہ اتنا اس خیال کو دل میں لے کر جو اتنا بڑا مجمع اپنے دلوں میں یہ کیفیت لے کر آئے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں جا رہا ہے اس خیال سے کہ یہ مجھے اللہ کا رستہ بتا دے اس خیال سے کہ یہ مجھے نفس اور شیطان کے چنگل سے اپنی جان چھڑا کر اللہ جل شاہروں کے رستوں پر چلنے کی مجھے کوئی راہ مل جائے اس خیال سے کسی کا آنا اتنا مبارک ہے اس کے, اس کے اثرات اس سارے در و دیوار پر موجود ہیں یہ وہ معمولی چیز نہیں خود آپ کی یہ نیت اور آپ کا یہ ارادہ اور یہ آزم اور اس خیال سے اور اس اخلاص کے ساتھ یہاں پر آنا پھر آنے کے بعد مجاہدہ کرنا یہ خدمت کے اندر جتنے ساتھی لگے میں ہیں کوئی تنخواہ دار لوگ تو نہیں میرے اور آپ کی طرح اجتماع کے لیے آئے اور آپ جا کر مختلف شعبوں کی خدمتیں دیکھیں متبخ میں کیسے خدمت ہو رہی یہ تو بھی صرف چار دن رمضان مبارک آج کل شدید گرمیوں میں آتا ہے رمضان کے مہینوں میں اور وہ پورا چلہ ہوتا ہے آخری چلائے سال سے شروع ہوتا ہے رمضان مبارک کی ستائیس تک سترہ شاہبان سے ستائیس رمضان المبارک تک کے جو چالیس دن ہوتے ہیں اس میں یہ لوگ آتے ہیں اور چلنے کے لیے آتے ہیں یا, یا کم و کے لیے آتے ہیں اور ان سخت ترین میں شریک ہوتے ہیں پوری پوری جان فشانی کے ساتھ اور بڑی دینی اعتبار سے بڑی حیثیت رکھنے والے ہمارے حضرت کے قدیم مجازین خلفاء جو وہ سارے کے سارے مزدوروں کی طرح آپ کبھی جا کر یہ مناظر خدمت کے شعبوں میں دیکھیں کیسے کی جاتی اور کتنی یہاں ذرا خدمت تھوڑی سے دشوار بھی ہے کہ بہت سی بنیادی ضرورت کی چیزیں دستیاب نہیں ہیں شہری, شہری سہولیات تو نہیں ہیں بجلی نہیں ہے پانی کی کمی ہمیشہ رہی ہے اللہ نے فضل فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مزید وافر عطا فرما دے ہمیں ہمیشہ پانی کا مسئلہ رہا جب پر بھی اور گیس دوسری والی گیس نہیں ہے, دوسرے سے لائی جاتی ہے مشکل کا لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس کا اثر کیا نکلا کہ الحمدللہ جب یہ لوگ یہاں سے جا کر اپنے علاقوں میں دین کی محنت کرتے ہیں تو مجاہدے کی طبیعت ان کی بنی دی ہوتی ہے جفاقشی اور مجاہدے کے بغیر دین کا کام تو ہوتا نہیں تو مجاہدے کی طبیعت مکمل طور پر ان ان ساتھیوں کی ہوتی ہے ایک چیز اور جو لج الشانوں یہاں سے ساتھیوں کو سکھا کر اس خدمت کی بھی برکت سے یہاں جو بات ہو رہی ہوتی ہے ممبر سے اس کی وجہ سے حضرت کی تعلیمات حضرت کی کتابوں میں اس کے بارے میں بڑی تفصیلات موجود ہیں کہ ایسے لوگ یہاں اس نظام تربیت سے تیار ہوں جو, جو جوڑنے والے ہوں امت کو اور جن پر لوگ اعتماد کرنے کو تیار الحمد للہ ہمارے رفقار ہمارے ساتھی اس قدر توازن اور اعتدال کے ساتھ اس معاشرے میں ہمارا معاشرہ تو بٹا ہوا معاشرہ ہے تقسیم شدہ معاشرہ ہم سیاسی جماعتوں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہیں ہم مذہبی طبقات کے اعتبار سے بھی تقسیم ہیں ہم خود اندر تقسیم ہیں اس میں بھی کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے ایک بہت بڑا اس میں ایک اس میں ایسے لوگ ایسے لوگوں کا ہونا جس پر اپنی معاشرہ ان تمام تر تقسیمات کے ہوتے ہوئے بھی ان پر اعتماد کرے اور ان کے اوپر جڑے ان کے اوپر اکٹھا ہو جائے مختلف لوگ اکٹھے ہو جائے ہم عزت کے ساتھ اسفار میں جاتے ہیں اور مختلف ہمارے اجتماعات مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں تو میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعض جگہوں پر ایسے ایسے اجتماعات ہوئے اور اللہ جل شاہ نے ایسے ایسے علما کو وہاں اکٹھا کیا ہمیں ایک علاقے میں میں نام نہیں لیتا وہاں کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے گئے تو وہاں ہمارے استاد تھے میں نے ان لگے کہ آج آپ لوگوں کی کی برکت سے علما کا بہت بڑا کہہ لگے کہ اس مشرق کے اندر وہ سارے علماء آج اس محفل مجلس ذکر میں اور اس بیان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو ایک گاؤں میں رہتے ہوئے اور ایک شہر میں رہتے ہوئے بارہ بارہ سالوں سے انہوں نے ایک دوسرے کو سلام نہیں دفتر خان پر بھی اکٹھے تھے اس مجلس سے بھی اکٹھے تھے یہ کوئی ہمارا کمال نہیں تھا ہم جانے والوں کا یہ ان ساتھیوں کا کمال تھا جنہوں نے اس علاقے کے اندر محنت کی تھی جو یہاں سے تربیت لے کر گئے تھے اور اتنی توازن اور رعت کے ساتھ اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے ایسے غم کے ساتھ انہوں نے وہاں پر م... کام کیا اپنا مقامی طور پر کہ جب انہوں نے بلایا لوگوں کو کہ آؤ ہمارے یہاں سے لوگ آ رہے ہیں کچھ کہنے کے لیے تو ان کی پکار پر سب لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے سارے اکٹھے ہو گئے اپنے اختلافات کو چھوڑ کر اپنے درمیان مختلف مسائل کو چھوڑ کر تو یہ, یہ تربیت انسان کو کہاں سے کیسے ملے یہ ہمارے یہ جو تربیتی نظام ہے جس میں ہم لوگوں سے کم سے کم چالیس دن کہتے ہیں کہ لگائیں اور ایک چلنے کے ذریعے سے ان چیزوں کو سیکھیں یہ سیکھنے کی چیز ہے یہ ماحول میں کچھ حصہ رہنے کے بعد انسان پر اس کا رنگ چڑھتا ہے اور اس میں اس کی ابتدا انسان کے ضروری علم سے کہ اس کو عقائد کا ضروری علم ہو اس کو پتہ ہو اس کے بعد اس کو عبادات جو جو دین اس کو آنا چاہیے اس دین کا علم بھی اس کو ہو جو ہمارے تربیتی چلنے میں الحمدللہ جو تعلیمات کے حلقے لگتے ہیں اس میں یہی چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں اور پھر فضا اور ماحول ایسی ہو کہ جو جو کچھ وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے جو جو کچھ وہ سیکھتا چلا جا رہا ہے جس جس چیز پر اس کا اس کا علم آ رہا ہے ساتھ ساتھ عمل کی فضا اس کو عمل بھی کرا رہی ہو دیکھیں ہم ذکر کی فضائی پر بیانات ہو رہے ہیں ذکر کی بات ہو رہی ہے اب ایک ہے ذکر کی بات کا ہو جانا اور ایک اس کے بعد مغرب کے بعد جب ذکر کی مجلس ہوتی ہے اس کی عملی مشق کا ہو جانا اس عملی مشق میں جو ذکر کا لطف ہمیں اس, اس میں آتا ہے یہ اس لیے زیادہ ہمیں اس لیے آتا ہے کہ اس میں ذاکرین بیٹھے ہوتے ہیں وہ, وہ لوگ اس مجلس میں بے شمار تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں جو تنہائیوں میں اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگنے والے ہوتے ہیں جو راتوں کو رونے والے ہوتے ہیں ان کی پکار ظاہر بات ہے اس کی ایک تاثیر تو ہم جیسے کی پکار بھی جس میں کوئی جان اکٹھا ہو جاتا ہے تو ان کی تاثیر ہمارے دل پر بھی مرتب ہو جاتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی یہ اور ان کے آواز میں آواز ملنے کی یہ تاثیر بن جاتی اس کا مقصد کیا کہ ہمیں تنہائیوں میں ذکر کی عادت ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ جو وحشت ہے یہ ختم ہو جائے ذکر کرنے سے جو طبیعت اکتاتی ہے یہ کیفیت ختم ہو جائے تو یہ عملی مشق اس کے ساتھ ذکر کی ہو جاتی ہے اس سے جو انسان کو فائدہ ہوتا ہے وہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے دعاؤں کی بات ہوتی ہے اور ہم دعا کے فضائل سنتے ہیں اور اس کے بعد جب یہاں دعا کی عملی مشق ہوتی ہے جو سارا سال چلتی ہے مختلف اوقات کے حساب سے اور رمضان مبارک میں صحر و افطار میں جس طرح ہوتی ہے ابھی یہاں پر جس طرح کے وقت میں جب آپ ساڑھے تین سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس کے بعد لوگ دعا کرتے ہیں یہ ساری عملی چیزیں ہیں جو لوگ س... حضرت مجھے فرما رہے تھے کہ تم آج صبح نکلے نہیں اپنے کمرے سے صبح میں نے حضرت میں نے وہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے معمولات پورے کر لیے حضرت فرمایا نکل کر اس سارے جگہ کو دیکھتے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی سارا کا سارا مجمع کس چیز میں لگا ہوا دیکھنے والے کے ایمان کو اور دیکھنے والے کی کیفیت اس سے بنتی ہے کہ سارے اللہ کے بندے اس رات کے اس پہر میں اس ویرانے میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کے سامنے گرے ہوئے اللہ کے سامنے پڑے ہوئے رونے والے اس میں رو رہے ہیں مانگنے والے اس میں مانگ رہے ہیں کوئی اللہ کی عظمت کے بول بول رہا ہے کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے یہ آوازیں یہاں سے اتنے بڑی ہزاروں کی تعداد میں آسمانوں پر الحیح ہے سال الکنت یہ کلم جو ہے یہ پاکیزہ کلمات یہاں سے اجتماعی شکل میں آسمانوں پر لوگ عبادت بے شک افرادی کر رہے ہیں لیکن یہ آسمانوں پر وہ جا رہی ہیں چیزیں ساری کی ساری اور پھر جیسے اعمال آسمانوں پر جا رہے ہوتے ہیں ویسے یہ ہی احوال آسمانوں سے زمین پر آ رہے ہوتے ویسی چیزیں پھر آسمانوں سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں ویسی کیفیات بھی آ رہی ہوتی ہیں ویسے ہی اسلام رشاد کے فیصلے بھی آ رہے ہوتے ہیں اسی میں اللہ جل شار خدا جانے کتنوں کو اپنا بنانے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں یہ لوگ سارے یہ عرضیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں اپنا بنا لیجیے تو کتنوں کی عرضیاں پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو پھر دنیا اور اس کی آلائشوں سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم اپنے مریضوں کو پانی سے بچاتے ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرماتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کی جو تربیتی ترتیب ہے ہم اس اجتماع میں اس کو سیکھیں بھی صحیح اور یہ ہمارے ہم دل میں ایک کیفیت پیدا ہو اور اس بات کی طلب پیدا ہو کہ ہم پورا وقت لے کر آئیں اور اس میں اپنے اوقات کو یہاں پر لگائیں اور جو باتیں ہمیں اس پورے اجتماع میں کی جاتی رہیں گی چاہے وہ یہاں کے وقت لگانے کے تبار سے ہو یا اپنے مقام پر کام کرنے کے اعتبار سے ہو ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ